فدعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبغوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العزيز آج کے درس میں آپ کے سامنے سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی گئی یہ صورت البقرا کی آیت نمبر پینسٹھ ہے جیسے پہلی آیات میں ذکر بنی اسرائیل کا تھا اسی طریقے سے آج کے درس میں بھی ذکر اور خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے فرمایا کہ والا قد عالم تم الدینہ اطدامن کمفھی سب تھی اور تم یقیناً جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا فق اللہ کون قرضتن خاصین تو ہم نے ان سے کہا زلیل بندر بن جاؤ یہاں اجمالی طور پر اللہ نے بیان کیا اور صورت البقرہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں اس واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا جس واقع کے پس منظر میں انہیں ذلیل بندر بننے کا حکم دیا گیا سورہ آراف میں اللہ فرماتے ہیں بس ان انلقریت لتی کانت حاضرت البحر آپ ان سے سوال کیجیے اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے بحیرۂ قلزم کے کنارے یہ بستی تھی جسے تورات میں اعلا کہا گیا اور آج کل اسے اقبا کہتے ہیں اور یہ مشہور بندرگاہ بھی ہے ان لوگوں نے خود اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ سے کہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے آرام کا مقرر کر دے اور اس کو مقدس قرار دے دے چنانچہ اللہ نے یوم و ہفتے کا دن ان کے آرام کے لیے عبادت کے لیے مقرر فرما دیا اور اس دن کو مقدس قرار دے دیا جیسے کہ عیسائیوں کے لیے یوم الاحد اتوار کا دن یہودیوں کے لیے یوم السبت ہفتے کا دن اور الحمدللہ ہمارے لیے یوم الجمہ جمعہ کا دن جو کہ افضل الیام ہے سارے دنوں سے افضل اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی معاشی سرگرمی میں حصہ نہ لو انہیں وعدہ کر لیا ہفتے کے دن عبادت کیا کریں گے دکانیں بند رکھیں گے کاروبار نہیں کریں گے معاشی سرگرمیوں کو روک دیں گے اور ادھر اللہ پاک نے ان کے آزمانے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آتا دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی یاد آتا وعدہ کر چکے ہیں کوئی معاشی سرگرمی نہیں دکھائیں گے کاروبار نہیں کریں گے محنت مزدوری بھی نہیں کریں گے بس اس دن کو خالص عبادت کے لیے اور آرام کے لیے مخصوص رکھیں گے تو اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے قدم پھسل گئے یہود کی طبیعت ہیلا ساز تھی انہوں نے چاہا کہ ایسی تدبیر کریں کہ ان مچھلیوں سے بھی محروم نہ رہیں اور اللہ بھی ناراض نہ ہو چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیے جب ہفتے کے دن ان حوضوں میں پانی اور مچھلیاں بھر جاتی تو پھر بند لگا دیتے اور اس سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے اب انہوں نے ان کے اندر تین گروہ بن گئے ایک گروہ وہ تھا جو اس قسم کی ہیلہ سازی بھی نہیں کر رہا تھا اور کرنے والوں کو منع بھی کر رہا تھا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو تھوڑے سے معاشی فائدے کی خاطر اللہ کا وعدہ نہ توڑو اللہ کو ناراض نہ کرو دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس قسم کی حرکت نہیں کر رہے تھے لیکن اس برائی میں جو لوگ مبتلا تھے ان کو منع بھی نہیں کر رہے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو روک رہے تھے نیمت عزون او من اللہ مہلکم او مہذب عذابا عذابً شدیدہ کہتے تم کیوں سمجھاتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے سمجھانے کا کیا فائدہ تو یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے یہ دعوت کا کام کرنے والے یہ تبلیغ کرنے والے یہ حق کی بات سنانے والے ان کے اس سوال کے جواب میں کہتے مع رب کم ولاحم یتون ہم ان کو جو روک رہے ہیں ایک تو اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ تمہاری نظروں کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا تو کیا تم نے توڑنے والوں کو منع کیا تھا تو ہم اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں عذر پیش کر سکیں کہ ہاں اللہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو ہمارے بس میں تھا ایک تو اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور دوسرے بالا الحمد اور دوسرا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل پر ہماری بات کا اثر ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے اور مقدس دن کی حرمتی سے باز آ جائے یہ دو گروہ اور تیسرا گروہ جو اس برائی میں مبتلا ہو چکا تھا یہ تین گروہ اللہ کہتے ہیں فلمس معذو کرو بھی انجئی نذینہ ین ہنسو جب وہ میرے حکم کو بھول گئے تو جو برائی سے روکنے والے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا بحض الذینہ ظلم لیکن جو ظالم تھے ہمارے حکم کو توڑنے والے ان کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا نجات اس گروہ کو ملی جو برائی سے روک رہا تھا جان لیجیے اللہ نے اس گروہ کا کوئی ذکر نہیں کیا جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں تھا مگر برائی سے روک بھی نہیں رہا تھا اور ہمارے آقا حضرت محمد مدرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے میرے امتیوں اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو برائی سے روکو جن لوگوں کو اللہ نے طاقت اقتدار اختیار دیا ہے وہ قوت اور طاقت سے روکیں ہاتھ سے روکیں جن کے پاس اختیار نہیں زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں اور فرمایا کہ اگر تم بالکل ہی بے بس ہو اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے زبان سے روکا تو جان چلی جائے گی جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تو کم از کم دل سے تو برائی کو برا سمجھو مرآم کو من کرن فل ہیسانی ہی قلبی ہی مظالک از اق المان اور دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے جو لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے برائی سے سمجھوتا کر چکے انہیں تیس نہیں پہنچتی تکلیف نہیں پہنچتی ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور میں اور آپ اگرچہ بازار میں معاشرے میں شہر میں ملک میں ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے لیکن اپنے گھر میں تو ہونے والی برائیوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں تو ہمارا اختیار ہے وہاں تو ہمارا اقتدار ہے وہاں کے تو ہم مسئول ہیں کلکم مسئول و کلکم مسغول انرعیت ہی تم میں سے ہر شخص مشکول ہے ذمہ دار ہے حکمران ہے اپنے اپنے دائرے اختیار میں اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اپنی رعیت اپنی حکومت اپنی سلطنت چاہے وہ گھر کی چار دیواری تک ہی محدود کیوں نہ ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تیرے گھر میں میرے حکم ٹوٹ رہے تھے حرام کھایا جا رہا تھا بدکاری ہو رہی تھی فوہش فلمیں چل رہی تھیں گانے سنے جا رہے تھے بے پردگی ہو رہی تھی تم نے میرے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے کیا, کیا یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن کیا جائے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں آج ہی سے فکر کرنی ہوگی میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور گھر والوں کو سیدھا کر دیں نہیں حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ درد کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اللہ سے مانگ مانگ کر تو آپ کر سکتے ہیں ہم میں سے کتنے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے جاننے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوں کہ اللہ کوشش کرنا میرا کام تھا وہ میں نے کی لیکن دلوں کو بدلنا ہدایت دینا یہ تیرا کام ہے تو ہی میرے گھر والوں کو میرے اہل و عیال کو میرے عزیزوں کو ہدایت دے دے تو بہرحال ان لوگوں پر عذاب آیا اور عذاب بھی بڑا سخت وہ یہ کہ اللہ فرماتے فک اللہ علوم کو نوں قاسین ہم نے ان سے کہا زلیل بندر بن جاؤ دوسری جگہ فرمایا باجا منہوم القرادہ بل خنازیر ہم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا کہا جاتا ہے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا اور جو بندر تھے نقالی کی عادت اور مزاج رکھنے والے ان کو بندر بنا دیا گیا کیا واقعی وہ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے تھے یہ سوال تفسیروں میں زیر بحث آیا ہے اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ہاں واقعی ان کی صورت مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا اور اللہ ایسا کرنے پر قابر ہے اگر وہ ابتدا میں ایک کو انسان ایک کو حیوان ایک کو بندر ایک کو کتا اور ایک کو خنزیر بنا سکتا ہے تو بعد میں بھی ان میں سے جسے چاہے اسے بدل کر کوئی دوسری صورت بنا سکتا ہے اور یہ عقل بھی محال نہیں ہے بہت سے لوگ جو ڈارمن کا نظریہ تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جد امجد بندر اور بنمانس ہے کہ ترقی کرتے کرتے انسان بندر اور بنمانس تک پہنچا اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے پھر انسان بن گیا تو اگر نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہو سکتی ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف بھی ترقی ہو سکتی ہے جس کو ترقی معکوس کہتے ہیں الٹی ترقی اگر ہم تو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے جو تسلیم کرتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن جائے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پستی میں اترتے اترتے بندر بن جائیں ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا اکثر مفسرین کی رائے یہی اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوری مسخ نہیں تھا مانوی مسخ تھا یعنی صورتیں تو انسانوں جیسی تھیں لیکن ان کے اخلاق اور ان کی عادات وہ بندروں اور خنزیروں جیسی تھی اور یہ چیز تو انسانوں میں عام پائی جاتی ہے حیوانوں والی صفات بہت سے انسانوں کے اندر حیوانوں والی صفات ایسے بھی انسان ہیں دو ٹانگوں والے انسان جن کے اندر خنزیر جیسی دیوسی اور بے حیائی بندر جیسی نقالی سانپ جیسے وہ زہریلے اور بچھو کی طرح ہر ایک کو ڈنک مارنے والے اور اونٹ جیسے کینا پرور اور چیتوں اور شیروں جیسے آدم خور درندوں جیسے آدم خور تو جیسی بے وفائی توتا چشمی اگرچہ وہ نظر انسان آتے ہیں لیکن اندر سے حیوان ہیں اور درندے حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ایک جگہ فرمایا کہ اس انسان کے اندر پورا جنگل آباد ہے اور بہت سے درندے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اور ایمان کا نور نہ ہو تو یہ انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ تو اللہ کا ڈر ہے جس کے سینے میں اور ایمان کا نور ہے جس کے سینے میں وہ ان درندوں کو لگام دیے ہوئے ہیں جب انسان درندگی پر اترتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پھر اس کی درندگی کے سامنے جنگل کے درندوں کو درندوں کی درندگی ماد پڑ جاتی ہے پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا جو دیکھنے والے اخبار میں تو تنگ رہ گیا کہ ایک کسٹم آفیسر کے حوالے سے لکھا تھا ظاہر ہے کہ جو کسٹم آفیسر ہوگا بڑا بڑا لکھا لیکن اس نے غصے میں آ کر ڈنڈے مار مار کر ڈنڈے مار مار کر اپنی بیوی کو بھی ہلاک کیا اور اپنے دو بیٹوں کو بھی ڈنڈے مار مار کر ہلاک کیا جن میں سے ایک بیٹا چھ سال کی عمر کا اپنے چھ سال کی عمر کے بیٹے کو جس نے ڈھنڈے مار مار کر ہلاک کیا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر انسانیت ہوگی اور عیدی ٹرسٹ کا ملازم جس کا کام ہی مردوں کو غسل دینا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نامعلوم کیسی کیسی لاشوں کو غسل دیا کہ اب عادت ہو گئی ہے کبھی کسی لاش کو دیکھ کر رونا نہیں آتا گلی ہوئی لاشیں بھی ہوتی ہیں جلی ہوئی بھی ہوتی ہیں کٹی پھٹی بھی ہوتی ہیں لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا تو انسان جب دہشت اور درندگی پر اترتے تو درندوں کی درندگی اس کے سامنے ہیچ رہ جاتی ہے تو مانوی اعتبار سے باطنی اعتبار سے یہ درندگی کل بھی تھی آج بھی انسان کے اندر ہے یہ جو بے گناہ آبادیوں پر بم پھینک کر آنن فانن چشم زدن میں ہزاروں سینکڑوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں بیماروں سب کو ہلاک کر دیتے ہیں کیا یہ جنگل کے درندوں سے کم درندے ہیں جنہوں نے افغانستان میں تباہی مچائی عراق میں تباہی مچائی فلسطین میں سال ہر سال سے تباہی مچا کشمیر میں درندگی بکھارے کیا یہ جنگل کے وحشیوں سے کم وحشی ہے نہیں ان سے کہیں بڑے ولاقد علم تم الوی نہ سب پی اور تحقیق تم جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو دو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے بس ہم نے ان سے کہا زلیل بندر بن جاؤ یہاں یہ بھی ارض کرنا چاہوں گا انہوں نے ہفتے کے دن کا تقدس پامال کیا تھا ہم میں سے کتنے ہیں جو جمے کے دن کا تقدس پامال کرتے ہیں وہ تو ہفتے کے پورے دن میں پابند تھے کہ معاش سے کٹے رہیں دکان سے کٹے رہیں تجارت سے کٹے رہیں عبادت میں لگے رہیں ہمیں تو ایک یا دو گھنٹے کے لیے حکم لیکن ہم اس حکم کی بھی پابندی نہیں کرتے ہیں اور ہیلے بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کی عبادت سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے اگر ہماری شمولیت بھی ہو تو محض خطبہ سننے اور نماز کی ادائیگی تک زیادہ وقت ہمارا نہ لگے حالانکہ ہمارے اللہ نے تو ہمیں حکم یہ دیا اور ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ وب تغم فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو جاؤ دکان کھولو جاؤ تجارت کرو جاؤ مزدوری کرو میں اجازت دیتا ہوں میں اللہ اجازت دیتا ہوں ایک بزرگ کے بارے میں سورہ جمعہ میں آپ کو سنایا تھا وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے اس کے بعد مسجد سے نکلتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اللہ تو نے بلایا میں آ گیا اور نماز ادا کر لی اور تو نے حکم دیا کہ جب نماز ادا کر لو تو جاؤ میرا فضل تلاش کرو تو اللہ میں تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے اپنا فضل عطا فرما دے تو ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا اللہ فرمات فجا اللہ نکال الما بینئی ہا ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے اسے عبرت کا سامان بنا دیا ممو عزت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت یہ جو یہود ہیلا سازی کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیے ان میں مچھلیاں بھر لیتے پکڑتے نہیں تھے بند لگا دیتے پکڑتے اتوار کے دن تھے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تو نہیں ہیں حلا سازی کرتے لیکن اللہ تو جانتے ہیں ہم میں سے بہت سارے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ جانتا ہے اس کے اندر عبادت کا اور میرے حکم کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے کتنا ذوق ہے یہ ہیلہ سازی یہود کی فطرت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہود پر چربی کو حرام کیا کہ چربی کا استعمال کرنا تم پر حرام ہے تو انہیں یہ کیا کہ چربی کو پگلا کر بیچ دیتے ایک تو چربی پگھل گئی تو تیل بن گئی اور دوسرا خود نہ استعمال کرتے دوسروں کو بیچ دیتے کہا جاتا کہ تمہیں تو چربی سے منع کیا گیا کہتے ہم نے تو چربی استعمال نہیں کی ہم نے تو بیچی ہے دوسرے استعمال کر رہے تو یہ ہیلا سازی کرتے اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے شراب حرام اور ہم خود تو شراب استعمال نہ کریں لیکن شراب کا کاروبار شروع کر دیں بیچیں اور کہیں کہ ہم تو شراب استعمال نہیں کر رہے ہم نے تو بیچی ہے اللہ نے کہا تھا نہ پیو ہم نہیں پی رہے دوسرے پی رہے تو ہیلا سازی تو جان لیجیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیلا جائز ہے لیکن اللہ کے حکم پر عمل سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے نجائز حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا تھا اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے پیالہ ان کی بوری میں چھپا دیا تفصیل کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے سورہ یوسف تک پہنچایا تو وہاں پر یہ بیان ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی تو ہیلا کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی سب چھوڑ گئے ایک بیوی بی تھی جو خدمت کرتی رہی وفا شعار بیوی بی. لیکن ایک دن اس نے کوئی خلاف تباہ بات کہہ دی دیسے ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا فرمایا کہ تندرست ہو گیا تو تجھے سو لکڑیاں ماروں گا اللہ نے صحت عطا فرما دی اب ایک طرف اپنی قسم اور نظر اور دوسری طرف بیوی بی کی وفا اور خدمت اور ایسار کیا کروں اللہ نے رہنمائی فرمائی بخوذ بی ابی کا ذیغ سن فضری بھی بلا تہنس اے ایوب ایسا کرو کہ سو چھڑیوں کا ایک گٹھا لے لو اور ایک دفعہ اپنی بیوی کو مار دو تمہاری کسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی پر زیادتی بھی نہیں ہوگی اس کی وفا اور محبت کی توہین بھی نہیں ہوگی یہ تو ہے دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبیوں کا ہیلا اور تدبیر کرنا لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ نجائز جیسے سنا ہے کے بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے شرط ہے ہولا حول یعنی سال کا پورا ہو جانا اب اس کے پاس شوہر کے پاس دس لاکھ روپے ہیں گیارہ مہینے گزر گئے ساڑھے گیارہ مہینے گزر گئے بلکہ گیارہ مہینے اٹھائیس دن ہو گئے ایک یا دو دن رہ گئے اب وہ لاکھوں روپیہ بیوی بی کو دیتے ہیں یہ تم لے لو اور کہتے میرے اوپر تو سال پورا ہی نہیں ہوا گیارہ مہینے اٹھائیس دن یہ روپیہ میرے پاس تھا اور اس کے بعد تو میں نے بیوی بی کو ہبا کر دیا اور بیوی بی نے بھی یہی کیا ساڑھے گیارہ مہینے وہ پیسہ اپنے پاس رکھا جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو اب شوہر کو دے دیا نہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ اس پر زکوٰۃ فرض مفتی سے پوچھیں گے کہ اگر سال پورا نہ ہو تو زکات آئے گی نہیں آئے گی مفتی تو کہہ دے گا زکات نہیں آئے گی لیکن اللہ کہے گا میں تیری بدھانتی کو جانتا ہوں مال میرا دیا ہوا اور کم بخت اس لاکھوں دیے ہوئے مال میں سے چند ہزار دینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے میں تیری بدنیتی کو اور مکاری کو خوب جانتا ہوں مفتی کا فتویٰ ہر جگہ نہیں چلتا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں بندہ اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے بلکہ اصل میں تو ہم اللہ ہی کے سامنے جواب دہ ہیں مفتی کے سامنے تو ہم جواب دہ نہیں ہیں خود مفتی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے ہم اس کے سامنے جواب دہ کیا ہوں گے تو یہ ہیلہ سازی ان کی فطرت تھی یہود کی اگر مسلمان اس کو اختیار کرے تاکہ عمل کرنے سے بچ سکے زکوۃ دینے سے بچ سکے حج کی فرضیت سے بچ سکے کسی ہیلے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر سکے تو یہ غلط فرمایا کہ ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی والے انہوں نے اس مقام پر بڑا عجیب نقطہ لکھے ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادتوں کے لیے خاص حت کا حکم دیا ہے خاص صورت ہر عبادت کی ایک خاص صورت ہے